حضر الله بي رمضا هو التسيق لما جاء به من عند الله تعالى أي تسيق النبي بالقل في جميع ما أعلم من ضرورة وجيكة من عند الله تعالى إجمالا فإنه كامن في كل نورة الإيمان ولا تنحط ودرجته عن إيمان التشريدين فالمشرك المصدق ووجود السائع إلى آخره یہاں سے ماتن اور شار اللہ ایمان کی اصطلاحی تاریخ بیان کرنا چاہتے ہیں ایمان کی اصطلاحی تاریخ خیال رکھیے گا ایمان کی اصطلاحی تاریخ کیا ایمان کس چیز کا نام ہے اس میں کئی طرح مذاہب ہیں ماتن اور شارے نے مجموعی طور پر چار سے چار سے پانچ تقریباً مذاہب کو بیان کیا ہے اس میں کئی ساری مباحث ہیں ایمان مرکب ہے یا بشیر یعنی ایمان محض مفرت ہے ایک چیز کا نام ہے یا مرکب ہے صرف تصدیق کا نام ہے یا تصدیق کے ساتھ ساتھ شکار کا نام بھی ہے وغیرہ وغیرہ آگے تفصیل انشاءاللہ جیسے جیسے آتی رہے گی مذاہب ہم کرتے رہیں گے جیسے پہلا مسئلہ سب سے پہلے جس کو ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ وہ بعض علماء کا ہے بعض علماء اور شمس الحمدی اور فخر الاسلام بل ذمیر اللہ کا ہے اس طرح جمہور محافظین کا ہے محددین کا ہے وغیرہ وغیرہ, وغیرہ کچھ چار پانچ مصالح بیان کیے ہیں مذاہب بیان کیے ہیں تصدیق کی, کی اصطلاحی تعریف کیا ہے اس میں کئی سارے مذاہب ہیں پہلا مذہب بعض علماء کا بعض علماء اور شمس المہ ترقی اور علامہ فخر الاسلام کا ہے پہلا مسئلہ وہ مسئلہ کیا ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق کا اس چیز کی تصدیق کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سبارت وطالعہ کی جانب سے لائے اجماری طور پر تفصیلی طور پر نہیں بلکہ اجمالی طور پر یہی ایمان کے لیے کافی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اس کی وہ تصدیق کرتا ہو ایک نمبر دو یہ کہ وہ اقرار بھی کرتا ہو یعنی ایک نمبر تو یہ ہے کہ تصدیق کرتا ہو جو بیمار جا بھی من اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی لائے یعنی میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی احکامات ملے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب پر وہ ایمان رکھتا ہوں اور دوسرا یہ کہ تصدیق کے ساتھ ساتھ اقرار بھی کرتا ہوں کہ زبانی طور پر کیا میں اسے مانتا ہوں تو گویا ان کے نزدیک یعنی بعض علماء کے نزدیک اور فخر الاسلام اور شیخ الاسلام کے نزدیک شمشل عما کے نزدیک ایمان نام ہے تصدیق اور اقرار دو چیزوں تصدیق بھی ہونی چاہیے صرف تصدیق کافی نہیں ہوگی بلکہ ساتھ ساتھ اقرار باللسان بھی ضروری ہے اب پھر یہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ تصدیق تو ہر حال میں ضروری ہے تصدیق تو ہر حال میں ضروری ہے البتہ جو اقرار باللسان ہے اقرار باللسان یہ ایسا ہے کہ یہ شرط لازم یعنی ہر حال میں ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کبھی ہو جائے مثلا اقرا کی صورت میں اگر کوئی کسی پر زبردستی کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بھئی تم اس بات کا انکار کرو وغیرہ وغیرہ اگر وہ زبانی طور پر اقرار اس وقت نہیں بھی کر رہا ہوتا لیکن تصدیق پھر بھی ضروری ہے تو تصدیق ہر حال میں ضروری ہے اقرار بھی ضروری ہے لیکن اقرار ایسی شرط لازم نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی تاخیر نہ ہو بلکہ بعض صورتوں میں اقرار ثابت بھی ہو سکتا ہے تو یہ مسئلہ کس کا ہے باغ لما کا ہے اس پر ایک اشکال ہوتا ہے مختصر کا وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ تصدیق نام کس کا ہے تصدیق شرط لازم ہے یعنی ہر وقت تصدیق کا ہونا ضروری ہے آپ نے کہا اقرار کہ کا تو ہر وقت ہونا لازم اور ضروری نہیں ہے بلکہ تصدیق کا ہر وقت ہونا لازم اور ضروری ہے کے لہٰذا اگر ایک آدمی سو گیا اگر ایک آدمی سو گیا یا غافل ہو گیا تو اس وقت تو اس کی تصدیق پھر باقی نہ رہی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ نے تو کہا نا کہ ہر وقت تصدیق ضروری ہے لیکن اقرار ہر وقت ضروری نہیں ہے کبھی طاقت بھی ہو سکتا ہے تو کہا جب ہر وقت تصدیق ضروری ہے تو اگر ایک آدمی سو گیا تو پھر تو اس کی تصدیق باقی نہیں رہی لہٰذا وہ مومن نہیں رہا اس کا جواب دیا کہ بھائی تصدیق ہم نے جو کہا ہے تصدیق ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ ہر وقت بس اس کے دل میں حاضر بھی ہو اس کا کسی چیز کا ضبول ہو جانا وہ اس کے موجود ہی ہوتا ہے غائب ہو جانا کسی چیز کا اس کا ظاہر نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے اس سے زیادہ بہتر آپ اس بات کو یوں سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شارے کی جانب سے جب یہ بتایا جا چکا ہے کہ جب ایک مرتبہ تصدیق آ گئی تو اب وہ تصدیق اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے خلاف کوئی چیز نہ پائی جائے ٹھیک ہے تو جب تک کسی چیز کا کسی چیز کی تصدیق ہو گئی ہے اگر ایک چیز کی کسی ایک بار میں تو اب وہ تصدیق انکار میں اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک کہ اس کے خلاف کوئی چیز نہ پائی جائے ٹھیک ہے نا تو اب جب ایک چیز ایک بار ثابت ہو گئی ہے اب جب تک اس کے خلاف کچھ نہیں پایا جائے گا تو ہم اس کو پھر اسی پر ہی باقی رکھیں گے لہذا اگر ایک انسان نے ایک مرتبہ تصدیق کر دی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے تو ہم اس کو تصدیق والا ہی سمجھیں گے اس پر مومن کا ہی اطلاق کریں گے ہاں اگر اس میں کوئی ایسی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں کہ جو تصدیق کے خلاف جیسے کل کے سبق میں گزرا گزشتہ سبق میں ٹھیک ہے جیسے گزشتہ سبق میں گزرا کہ بھئی اگر علامات آ جائیں تو پھر وہ کیا کہا جائے گا کفر کہا جائے گا کیوں اگر تصدیق تو ہے لیکن تصدیق کے منافی چیزیں پائے گی لہذا اب تصدیق باقی نہیں رہی تو تصدیق کا کیا معنی ہے کہ جب ایک بار تصدیق کر لی تو اب اس کے منافی کچھ امرنا ہو جائے بس اگر تصدیق کہیں پر بخفی بھی ہو جاتی ہے تو اس کا انکار نہیں ہے جیسے سونے کی حالت میں یہ کے علاوہ غفلت کی صورت میں آئی بات سمجھ باقی ترجمے میں دیکھیے انشاءاللہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی ہو تصدیق یہاں سے مصنف علیہ پہ رحمان ایمان کی اصطلاحی تعریف کو بیان کر رہے ہیں اور اصطلاحی تعریفات میں چونکہ اختلاف ہے مختلف مذاہب تو پہلے مذہب کو بیان کرتے ہیں و و وہ تصدیق کو بے ما جا ابھی وہ تصدیق کرنا ہے اس چیز کا جو رسول اللہ صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم لائے ہیں توارک و تعالیٰ کی طرف سے تو چھوٹا سا قائدہ سمجھ لیجیے لہوری اعتبار سے جا آئی جی کو جو فیصلہ ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہوتے ہیں ویسے مطلب کیا مانا ہوتے ہیں جا آئی جی کو آنا ٹھیک ہے اور صلاح یوسلی کے کیا معنی ہوتے ہیں سلح یوسلی وغیرہ اس کا کیا معنی ہوتے ہیں بولے نماز پڑھنا ٹھیک ہے کیا معنی ہوتے ہیں نماز پڑھنا اب یہ دو فیل ایسے ہیں کہ جا یہ جیتوں کے معنی ہوتے ہیں آنا لیکن اس کے سلے میں جب با آ جائے یعنی کہ اس کے بعد جب با آ جائے اس کے سلے میں تو اس کا معنی فوراً بدل کر کیا بن جاتا ہے لانا کیا بن جاتا ہے لانا اور صلاحیو سلیح کا معنی ہے نماز پڑھنا اس کے سلے میں جب با آ جاتی ہے تو اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے نماز پڑھانا نہ کہ پڑھنا دوسروں کو پڑھانا صلاح بنناس کیا معنی ہوتے ہیں لوگوں کو نماز پڑھائیں نہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی چلی تو کیا فرمایا ہوا تصدیق میں نان دہ یہ تصدیق ہے اس چیز کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں جس سے اللہ تبارک پتہ لگی جائے تصدیق النبی بالقلب فی ما جمی ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا دل سے فی ما جمی ضرور ان تمام چیزوں کی جو یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں کس سے اللہ تبارک کی جانب سے اجمالا. اجمالا. اب ضروری نہیں ہے کہ بھائی رسول اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لائے ان تمام چیزوں کے علم یہ تو بڑا مشکل کام ہے لیکن اجمالن ایمان لے آئے کہ جو کچھ بھی لائے بس جو کچھ بھی لائے اس پر ایمان ہو ٹھیک ہے تو قروج اندر انہت اتنا ایمان لانا اتنی بات کافی ہے ایمان کی ذمہ داری سے سب سبقدوش ہونے کے کی فی الوجان ایمان ایمان کی ذمہ داری سے نکلنے کے لیے یعنی ایمان لانا چونکہ لازم تھا جس جس نے اس طرح تصدیق کر دی تو گویا وہ ایمان لا چکا اور ایمان کی ذمہ داری جو اس پر آئی تھی اس پوری کر دی جاتا ہوں ایمان تفصیلی اب دو باتیں ہے ایک تو کہ کوئی شخص ایمان لائے اجمالاً اور ایک یہ کوئی ایمان لائے تفصیل کے ساری باتوں کو بھی وہ جانتا ہو پھر وہ ایمان لائے تو ایمان تفصیلی تو کیا کہتے ہیں ایمان مجمل یعنی ایک شخص اگر ایمان اجمالی لاتا ہے تو اس کے ایمان میں اور تفصیلی والے کے ایمان میں برحال کوئی فرق نہیں ہوتا امال کی بنیاد پر تو فرق ہو سکتا ہے لیکن ایمان میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو بھائی اس کا ایمان افضل اور اس کا ایمان افضل نہ ہوتا کہتے ہیں ولا اور اس ایمان والے کا درجہ کم نہیں ہوتا ایمان ایمان شرائے اب کہتے ہیں تفریح اب ایک مشرق انسان ہو جو اللہ تبارک کسی کو شریک مانتا ہو اور بچے وہ تصدیق کرتا ہو اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیں وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں کی تصدیق کرتا ہو لیکن ساتھ ساتھ میں وہ کیا کرتا ہو شرک بھی کرتا ہو اب اس کو آپ مومن تو کہہ سکتے ہیں لیکن لوگ مانا کے اعتبار سے کہ وہ تصدیق کر رہا ہے لیکن شرعی مانا کے اعتبار سے وہ مومن نہیں ہے کیونکہ وہ ایک چیز کا انکار کر رہا ہے بیمار جہاں ابھی ہی ان چیزوں میں سے یعنی جو رسول اللہ علیہ وسلم لائے ہیں ان چیزوں میں سے ایک کا انکار کر رہا ہے وہ کیا ہے توحید تو رسول اللہ علیہ وسلم جس طرح بکیہ کام لائے توحید کا بھی حکم لائے ہیں تو وہ اس کے خلاف کر رہا ہے لہٰذا اس کے خلاف اختلاف کی بنیاد پر مخالفت کی بنیاد پر وہ مومن شروع نہیں جلائے گا کہتے ہیں فل مشرق المصد کہ جو تجدید کرنے والا ہو جہاں کو بنانے والے کے وجود کا وہ صفاتی یعنی اللہ تبارک و تبارکان اللہ تعالیٰ وہ صفاتی اور اس کی صفات کا تو لا یکون مؤمنا وہ شخص پھر بھی مومن نہیں ہوگا اللہ بحس اللہ مومن نہیں ہوگا مگر صرف اس نے لگوئی مانا تو مومن ہو سکتا ہے لیکن دون شرع شریعت کے علاوہ اخلال ہی کیوں کہ توحید میں خلل آ جانے کی وجہ سے توحید میں خلل آ جانے کی وجہ سے الہ ہل اشارت اشارتوں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے اللہ پر مگر یہ کہ وہ شرک کرتے آئے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا کہا, کہا, کہا کہ وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر مگر یہ کہ وہ شرک کرتے ہیں اللہ پر ایمان تو رکھتے لیکن شرک کرتے تو گویا کیا معنی ہوا کہ وہ نہیں رکھتے شرط کے نزدیک پہلا جو ہے کیا تھا ایمان کی صلاحی تاریخ کے تصدیق کرنا پہ ما جا اگلی میں تعالیٰ اور دوسری چیز کیا ہے اقرار اس کا اقرار بھی کرنا کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس کو میں تسلیم کرتا ہوں زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا اللہ تصدیق کروں کن لاسم السکوت زور شرطیں لگا دی ہیں ایمان کے لیے ایمان نام ہے گویا کے نزاد کے نزدیک کیا ان حضرات کے نزدیک گویا ایمان کیا ہے بتی نہیں ہے بلکہ مرکب ہے کس کس چیز سے تصدیق اور اقرار سے یہ تصدیق بھی ضروری ہے اقرار بھی ضروری ہے البتہ دونوں میں فرق بیان کرتے ہیں کہ تصدیق اور اقرار میں فرق کیا ہے یہاں پر کہتا تصدیق کا رکن اللہ سکوت بتا چکا ہوں ابھی آپ کو کہ تصدیق ایک ایسا رکن ہے سے جو سکوت کا استعمال کبھی بھی نہیں رکھتا اصلاً کبھی بھی ورن کے اقرار کب یک ملوار ایسی شرط ہے ایسا رکن رکنا جو سکوت کا احتمال بھی رکھتا ہے کب یک کبھی کبھی سکوج کا بھی احتمال رکھتا ہے کما فی حالت القرا جیسے کہ زبردستی کی حالت میں اگر کوئی کسی پر زبردستی کرتا ہے وہ شخص اگر زبانی سے انکار بھی کر دیتا ہے لیکن دل اس کا مطمئن ہو تو وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ پھر بھی کیا رہتا ہے مومن رہتا ہے اور یہ مثال سمجھ میں آ رہی ہے اللہ کے طریقۂ کسی پر زبردستی کرتا ہے تم اللہ کو نہیں مانتے تم رسول کو نہیں مانتے وہ شخص اگر کہہ بھی دیتا ہے لیکن دل اگر اس کا مطمئن تو پھر بھی وہ کافر نہیں ہوگا فہم کی نہ قطل کی نہ تصدیق اب اعتراض کر رہے تصدیق والے ماننے پر بھائی آپ نے کہا تصدیق کیسا روکنے میں جو کبھی بھی شاخت نہیں ہوتا حالانکہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کبھی ساخت بھی ہو جاتے بتائیے جی کیا ہے کیسے اگر کہا جائے کبھی کبھی تصدیق باقی نہیں رہتی جیسے کہ نیند کی حالت میں بلغفلت غفلت کی حالت میں تو قلنا ہم کہیں گے اب تصدیق باقن تصدیق اس کے دل میں باقن ہے پہلا جواب تصدیق اس کے دل میں یہ تحقیقی جواب ہے کہ تسلیم والا قلنا اب تصدیق و باقن پھر کل بھی وقت ظہول و انما ہوا ان حصول بس تصدیق باقی ہے البتہ صرف جو حصلت پائی گئی ہے وہ کس سے ہے اس کے حصول سے ہے کہ اس کو اس کا احساس نہیں ہے اس کو اس کا ادراک نہیں ہے باقی ہے کہ تصدیق اس کے قلب میں موجود ہے تو دو قسم کے جواب ہیں کہ بھئی ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ تصدیق نہیں بلکہ تصدیق موجود ہے یہ تو بتا دیے ہم آپ کی بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ آپ کہا کہ تصدیق نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں لا نسلمو بلکہ تصدیق موجود ہے البتہ صرف یہ کہ حاصل نہیں ہے اس کو اس کی غفلت کی بنیاد پر سن لما چلو ہم نے تو پہلا جواب دیے تھے ہم آپ کے اعتراض کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ تصدیق باقی نہیں ہے اگر ہم تصدیق بھی کر لیں تو چلو جی تصدیق باقی نہیں ہے آپ کے کہنے کے مطابق سونے کی حالت میں حکم باقی کے شاریہ نے بتا دیا ہے کہ جو چیز ایک بار ثابت ہو جائے جو چیز ایک بار ثابت ہو جائے جب تک اس کے خلاف نہ پایا جائے تو اس چیز کو ثابت ہی سمجھا جائے گا کیا فرمایا کہ جو چیز ایک بار ثابت ہو جائے اب جب تک اس کے خلاف نہیں آئے گا کچھ بھی تو اس کو ثابت سمجھا جائے گا لہٰذا اگر ایک آدمی نے تصدیق ایک بار کر لی ہے تو جب تک تصدیق کے خلاف کچھ نہیں آ جائے گا اس وقت تک ہم تصدیق کو باقی سمجھیں گے لہٰذا آپ کا یہ کہنا پھر بھی کیا ہو جائے گا بادل ہو جائے گا اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کوشش محبت اللہ یاترا آلے گی مایو جادہ چیز کو بنا دیا ہے اللہ لمب یترا آلیں گے مایو جادہ چیز کے لمب یترا آلیں گے جب تک تاری نہ ہو اس پر مایو جاد اس کے خلاف ہو زید ہو جو اس کے خلاف ہو کیا فرما دیا اس کو کیا بنا دیا ہے سبھی چیز کو فی حکم الباقی باقی کے حکم میں کہ جو چیز ایک بار ثابت ہو چکی ہے جب تک اس کے خلاف نہیں آئے گا تو وہ کیا ہے ہمیشہ کے لیے باقی یہ رہے گی اسم لمن آمن فی الحال او اور ماضی لہٰذا یہاں تک کہ اس شخص کا نام مومنی ہی رکھا جائے گا جو حال میں ایمان لایا ہو یا ماضی میں ایمان لا چکا ہو تو گزشتہ میں ایمان لایا تب بھی مومن ہے ابھی ایمان لایا تب بھی مومن ہے کیونکہ ایک چیز جب ایک بار ثابت ہو چکی تو اب کیا ہے اس وقت تک اس کو اس کو کے خلاف نہیں کہیں گے جب تک اس کی جیزل نہ آ جائے ولم یاترا آ رہی ہے ماہ والا مطلب تقجیت جب تک سرکاری نہ ہو جائے وہ چیز جو کی علامت میں سے ہو ہار اللہ کرتے یہ جو ہم نے اوپر تفصیل بیان کی ہے جو ایمان کا اطلاعی معنی بیان کیا ہے کون سا والا تصدیق بھی ہو اور اقرار بھی ہو جزدیک تصدیق اقرار تصدیق ایمان نامہ تصدیق تصدیق اور اقرار دونوں چیزوں کا مذہب العلماء یہ بعض علماء کا مذہب ہے امام شمس الماں سرفسی یہی مختار ہے شمس الاما سرفسی کے نزدیک بھی وہ الاسلام اور علامہ الاسلام کے نزدیک بھی تو گویا پہلا مطلب یہ ہے ایمان کی اطلاحی تاریخ کا ایمان کے چیز کا نام ہے تصدیق بما النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حند اللہ یہ مسئلہ کس کا ہے بابل علم و الاسلام تو یہ مسئلہ ان حضرات کا ہے آگے محافین سے مصنف علیہ الرحمۃ دوسرے مسئلوں کو بیان کر رہے ہیں زندگی رہی تو انشاء اللہ پھر پڑے گی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے میں تاسمان کی خامی ناصر ہوں سب کو خیر وافیت سے رکھے سب کو حفظ مان میں رکھیں صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا کر